صلی اللہ علیہ بها عشرا ثم صلی اللہ علی اللہ فا منظر عباد اللہ ورجو انہ شفا فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام کے سدیس میں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 تو آپ آگے سے کیا کہیں گے میں نہیں آ سکتا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا میرا مالک مشین نراد ہو جائے گا میرے بڑے بھائی مجھے یاچ نہیں دیتے میری بیگم کزوری کام ہے وہ ناراض ہو جائے گی نہیں آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا بلّا میں آؤں گا لیکن ایک بات ضرور ہے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 کامیابی ادھر ہے ادھر ہے؟ نہیں ہے ہائی آل الفلا کامیابی کی طرف آ جاؤ نماز نقصان نہیں ہے فائدہ ہے دنیا میں بھی آفت میں بھی پھر معدن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے پھر معدن کہتا ہے اللہ اللہ اللہ کہ ایک دفعہ پھر یہ بات میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں ہے تو نبی علیہ اسلاد اسلام کہہ رہے ہیں اس حدیث میں اضا سمیت ملم جب ازان دینے والے کو ازان دیتے ہوئے سنو فقول او مشرا ما یقول جیسے وہ کلمات کہتا ہے ویسے تم کہو یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ازان سے پہلے درود پڑے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 تو میرے بھائی درود پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن مصنون پڑھیں وہ پڑیں جس کے اوپر نبی علیہ اسلاۃ اسلام کی اسٹمپ لگی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے اللہ مسلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم میں حمید مجید یہ دروت جو آپ نے بتایا ہے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 بھائی جب آپ سوالی بن کر آئے ہیں اور کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہاں خریفیں اس کی کریں جس سے مانگ رہے ہیں تو درو کیا ہے دعا ہے امتی دعا کر رہا ہے اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی کی آل پہ رحمت نازل فرما جیسے تو نے اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرمائی تھی ان کا حمید و مجید یا اللہ تو تریفوں والا تو بزرگیوں والا اللہم بارک على محمد، اللہ محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نادر فرما ہمارے نبی کی آل پہ بکتے نادر فرما جیسے تو نے برکت نادر کی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ ان کی آل پہ الہ تو تریفوں والا تو بزرگی والا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 نہیں آ کرے سم سر اللہ اللہ سے سوال کرو امبیا کرام علی مسرات وسلام لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے سم سر اللہ پھر اللہ سے سوال کرو سوال پیدا ہوا کس کے لیے سوال کریں اللہ سے مانگے کس کے لیے مانگے کہا سم سر اللہ اللہ میرے لیے اللہ سے مانگو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 نبی علیہ السلاط اسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو حوالے دینے سے شفاعت نہیں ملے گی نیک امال کرنے سے شفاعت ملتی ہے آپ کہتے ہیں مؤزم کی اذان کا جواب دو پھر میرے اوپر درود پڑھو پھر میرے لیے دعائیں وسیلہ کرو تب تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی روزے قیامت تمہارے لیے شفاعت کروں گا نبی علیہ اللہت اسلام کی روز قیامت شفاعت مل جائے اور کیا چاہیے لیکن شفاعت کا مال کون ہے اللہ نیک کا مال شفاعت ملے گی اب یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے جس کا آپ آرڈر دے رہے اس حدیث میں بھائی کتنی چیزیں آئیں گی نمبر ایک ازان کا جواب نمبر دو دور شریف نمبر تین دعائیں وسیلہ اب یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے یہ سوال ہے نبی علیہ اصلاۃ وسلام اسی حدیث میں جو ابھی پیش کر کے ہٹا ہوا فرماتے ہیں فنا ہا منزلہ تن فل <الْجَنَّة> یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے یہ وسیلہ کس چیز کا نام میرے بھائیو توجہ آپ کے محترے میرے بھائیو یہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے جنت میں ایک جگہ کا مقام کا نام ہے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 کاپی پنسل پکڑ کے بیٹھ جائے اپنی اپنی دعا بنا لے نہیں دعا بتا کر گئے ہیں آپ دعا بتا کر گئے ہیں آپ بخاری شریف کی حدیث ہیں پہلے جو حدیث بیان کر رہا تھا وہ کتاب کی تھی مسلم شریف کی اور اب حدیث چنوڑ لگی ہے بخاری شریف کی روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا نبی علیہ سلاد وسلام نے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 تب لوگ یہ کہیں گے کہ کسی نہ کسی نبی کے پاس چلتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہماری شفات کرو کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو جن جہنم باد کی بات ہے حساب کتاب شروع تو ہو اور میرے بھائی یہ وہی وقت ہے جب سارے لوگ مکمل طور होंगे ننگے ہوں گے کیا ہوں گے مردوں عورت ننگے ہوں گے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 لوگوں نے تو یہ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں کا انداز ایسا ہی ہے نہیں نبی علیہ السلاط والسلام اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور یہ سجدہ سات راتوں اور سات دنوں کے برابر ہوگا کتنا لمحہ سجدہ میں بھائیوں سات دن اور سات راتوں کے برابر یہ سجدہ ہوگا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 طریفے مسلسل کرنے کے بعد اللہ کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ اللہ نام کیا لیں گے محمد یہ بھی ذہن میں رکھیں کئی لوگ سنتے ہیں کہ شاید اللہ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا لوگوں نے یہ بھی اصول بلا لی ہے نا یہ بخاری کے حدیث ہے اللہ صاف صاف کہیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی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 اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ورژلا شفاعت و کے کسی صحیح طرح سے صحابت نہیں ہے دعا اتنی پڑے جتنی نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے سکھائی ہے وہ درجت الرفی کے الفاظ بھی اس حدیث میں نہیں ہیں ان نقلا تخلف المیات کے الفاظ البتہ بہت شریف میں پھر بھی آئے ہیں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 اس میں دلیل کے ساتھ حوالے کے ساتھ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلاق اسلام نے بتائی ہیں اس لیے کتاب خرید لیں اور یہ دعائیں یاد کریں پڑھا کریں